اللهم صل وسلم على سيدنا رسول وخاتم الانبياء وصنم ابن المصطفى بالله بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهم عليهم الصلاه والسلام امن بالله صدق الله مولانا العادين وصدق رسوله المجيد الكريم تيم الله وملائكته يصلون اعلم قضيه يا ايها الذين امنوا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 تعریف کرنی مبارکار بازار ڈگن کے تھلے پیرا گردیا مجھے سمجھ نہیں لگتی یار حضور سرکار دی تاریف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 نام نمائش نمود نہیں ویک اللہ رسول نام کی تازیم باس دے میرا اعلان خبردار جائے میرا جلسہ کرا اشتہار میں چھپنے کا جب بھی جانا ایماندار بغیر کسی اشتہار تو دنیا اتحد جی مند پہنے پانچ دہ ہزار کا مجمع انتظار دے دے میرا کمال نہیں میرے مولا دے نام محبوب خدا دے نام بھی عزت کا کمال دے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 اور دو تو د تے تنا اگلے سوار ہو گیا یہ پتہ ہی نہیں گیا تھا کی بولن بولنیا کی کرنا حرمت رسول کانفرنس یعنی رسول سرکار دے احترام سوچنا ہے کرنا کہ نہیں کوئی لکھنگ میرا جی مستفا کانفرنس میرا شریف کدوں کا ہو گیا مشورہ لے لیا ہوں خیر ہرمت رسول رسول کا احترام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 نہیں بولو سبان اللہ ہندو وید سکھانت یہودیا تو کاغذ زمین سے تینوں نظر نہیں آتاب جھوٹیاں رہ گئی ہیں.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 جائے جی سارے سرکار بھائے جیٹے سارے بخشے سارے جنتی ج میں ان کی کوئی پگ نہیں بالکل چیٹی صاف گل میں راضی دی خاطر آپ جہنم نہیں بناؤں گی سرکار سجاتے ہیں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 اپنے اختیار رب کے کتے اختیار کوئی نیکی پاسے پہ ہے تو برائی والے پاسے پہ جانا ہے تو کسے پاسے پہ ہے جمت آلمی چبرے اتے جی جنت کسے جانا ہے تو اپنے اختیار نال نہیں جانا وہ مولا گلے کرتے جائے گا وہ نہیں جا سکتا جی کس در لکھ جانے تو اپنے آپ نہیں جائے گا مولا بھیجے گا تو پھر جائے گا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 میںلہ ہزور نے اپنے دس آبا نس آبا خاص طریقے جنت کی بشارت دستی ایجنتی نے لیکن میں چیلنج نہ کرنا کوئی مائی دلال کر دے کہ جنتی لفظ کرگ چولہنا اور کس سطح کی دلیل دینی جنہ فرد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 بولو بولوانا اللہ. اللہ! اللہ! سی بھی حضور پاک سرکار دے غلام نے مشیت ہے ہی نہیں کہ ان رابطے یہ مشیت نرداشت نہیں ہونی گوبار نہیں ہونی پھر اصا جدو یہ شیر پڑھنے مراد کی لینا ہزار غلام آ سان تو جنم دینا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 بولو سب سمجھ آ رہی نے اس کا مطلب مینو فون بنایا خالی اے رابری کرنی ہے میں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 تھوڑا سنانا. سنانا چھوڑا, چھوڑا. بولو سب میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا مومنٹ مومن اور کافر, جنتے سمجھ دے. کافر جنت عام لوگ یہ سمجھتے کافر جنت ہونے کا مطلب یہ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 جس نال فرمان رسول تصدیق مساحد نہ دا مطلب کی ہے میرے پاک نبی وسلم فرمانے عالی شان دا مطلب حضور سرکار نے تشبیح گل کی تشبیح پلیز آیا جان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 سارے گاشیا نو آد نہیں لگنی کی برابر آواز دین آلال پردا ہو برادری نہ ہو پھر لا سدے پھر علی بھی آمر <تصفح> بھی آدیق بھی آسان <تصفح> کہ جہ جہنم جان گے جنہیں یہ ویکیا رب زل جلال سدیق ورگے جنت جان کے.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 जो मुहना कटी जाओ <laughs> जी, जी, जी चार दिन जो रब सोने छिलड़ देते दे दे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 فکیر فکیر یہ کدی نہیں آخیا کاش بادشاہ ایمان لال دس ہوں ساک ورگے مرن تو بعد یہ آخ گے او بادشاہ یزید ورگے سہ آخر ہونگے بادشاہ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 فضیلت مردوں میدان گاج مل جائے کیونکہ اللہ تعالی رحیم رحمان صاحب وزن نہیں پاؤں ہاں جی وہ ویخ کتاب وہ جانتا ہے بچاریاں کمزور نے نازک شیشیاں نے باہر جان تو لڑا کما جی کمزور بنا کر بہ جاب کرنا آخر اج اصا سکھ دینا سکو نہیں بخت آ رہی ہوسا اج سکھ دے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 समझ आ रही मैं कोई ना अगली भी गई जे गई तो मुड़ मैं हाथ ही जोड़ा जनाबे मुड़ अला तवजो न पूर्व पाबंदी कि कदर कल तो तवजो हो मौसम बहार बारिश हे समे डिगदी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 ہاں اتنے نمونے نے یہ ہے پیٹی اگیا جا اگ کا بنیا ہونا ہے تو دی اگ چولہ مولا شام ہے اگ چ جاندار اگ داندار جائے تو سڑ ہے لیکن دنیا چلّہ تعالی نے ایک کیڑا ایسا بنایا جنوب نے سمندر کیڑا جی. کیڑا چ جی باہر جی. مر جی قرباجی سمندر کیڑا اگ ہے. مار مار ہے. مر جب دستایا نا کیڑے نو اگ زندگی دتی او جہنمیا نو مرن نہیں دیا گا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 پلیتا پی نہیںم شراب پیانا پانی پیا پی بنا پی, پی بنایا پی <سجن> قطرے پیدا کر کے ساری کائنات <سجن> اپنی دلیل بنایا تین وقت ہر شہر چاہر آپ تیر واسطے اصا نبی رسول کلے جنہوں اپنی شانا دے کے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 سن ہمیشہ دی پابندی آزاد ہمیشہ ہمیشہ سزا لبی ارادے دا مطلب حکیم نے اپنی حکمت کمال ظاہر فروائی ٹھیک ہے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 منتی نہ was the peshati oh oh خوش بہ لو جانور آج بڑے, بڑے راز رکھے نے بڑی رکھا نے ایک بجے جانور نے کلے لے کڑے پوچھل مروڑی فرنا کدی ادنا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 گل اگیں ٹوکنی نہیں کسی روکنا نہیں کسی آئی رب سونا جنم دیا کہ گا. کے پہلے میں آئی اگے بولیا نہیں دوسرے جمعے پھر بولیا وا کوئی اگے نہیں بولیا ما, ما, ما, نہیں. میں کر کے میری خیر نہیں جب تیسرے جمعے میں اج بولیا وا تو اچھ کلوتا میں شکر پڑیا وے میں جانوی بادشاہ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 ضرور دن مارنی کمپیوٹر چگڑا مشین کو ایک دے جرضی ایمان آئی ایمان جا چلاو آ جمبر ہونا ہے آبے دو نمبر کام کر لیں دبکے دبکے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 یہ لو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا اننا سب بند ہویا سی کہ پوچھ جو آیا ہے اونے اکھیا اپ رن نو پھڑکن رن نو تواڈے حاکم دی رن نو پھڑکن نہ کہیں تو حاکم اینا نہیں کر سکدا جی میری کچھ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 پروفیسر خدمت کو سد کے کیا کیا ہی مبارکی اکبر بسولہ گیانا جاڑ دس جن سرکی جانے بڑ جان ہونا کچھ ہوا کہ نہیں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 بنایا ر لیا توپ خوپ دا مریا شہید گا جی. پروفیسر ہوا جی جی دا مریا جی مر کے دا جیتا جی کے مرد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 نہیں تم ایسی ہوا تو چلا مولا Hello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 lesion a mile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 پتاش جنگ خیر میں میری اتو تقریب سی میں اس دس بھائی ماننا جیشق شریعت یہ بخری امام حسین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 میں آه... کیا چل رہا ہوں جیت تو بغیر مکھن میں جی میں شریعت تو بغیر عشق میں شریعت کیے شریعت نصاب عشق جساب کتاب سنعت لا مستفا نساب پاس کرتا ہے کو شریعت بھی بھی ہے ہاں سمجھ نال بول سبحان اللہ کر دیکھو میں کرنا چی لکھا رہے یا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 لب چون چون نہیں لبدی...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 अच्छा ओने की आखिया खचर की आख्या पता खचर, खचर कि बन गए खबर है जे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 جی ہودر لینا رقبے کا ٹھیک لینا گی پر آگے تو آپ گلی بیٹھا دی.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 سبان سڈان کسی اور بیا نہ چنگا سنائے دائی جے جی جگ ادی رسول سن کسی کا جھوٹیاں سندا رہے ابو الشیخ اسبہانی دی حدیث دے کتاب دے حوالے دے سب چیت الطریقت قتل محمد یاد یہ شریف دے اندر امام خدانی کی کتاب یہ حدیث پاک لکھی ایک نبی نے فرمایا لا تلال لا الہ الا اللہ تنفاو من قالها و ترد عنهم العذاب والنقمت ما لم يستخفو بحقها قالو يا رسول اللہ و من استخفاف قال يدھر العمل, العمل بمعاس اللہ فلا ينکروا ولا يغیروا سرکار نے فرمایا لا الہ الا الله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 تین لکھ بندہ ہوں سنیا اسلام آباد اتو ہٹ کے بڑھتا کیوں آ کہ تھلے پلیٹ اتے ہی نے پلیٹ اتے ہی نے میں میرے مولا گمائی رکھ میرے مولا تھی ایشارے کرنے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 سڈ چلندر لاہوری فرمانا تمنا کرد دل کی ہو تو کل خدمتی فکی کی تمنا کرد دل کی ہو تو کر خدمت فکی کی, کی نہیں ملتا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 منا دے دشمن جد گلاس دے تو نیرے نہیں لگنا چل رہی ہو مسلمان نے کھیر کافر برابری سوچ نہیں رہی خوش آیا ان سارے پاکستان کے روابط کٹ دیکھوٹی انہیں اپنی لیا سی یا سی. سچی بولیا کتے لال لے سن کتے آئی تم وہ لانتی جاند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 اسلام آباد بھی آرخا نے کلما لکھا کھڑے پاکستان کا مطلب کیا لا لسور اتو بنگ چکتے پوسڑا ادے کو لگے آلام تا